نیت المؤمن المین من عام علی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے جس کے اچھی نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ حصول ثواب آخرت رضا رب الام کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیجیے اللہ تعالی کی رضا کے لیے سلسلے میں اب الطر شریک رہوں گا جو بات صحیح طور پر سمجھ میں نہ آئی علماء اہل دار آہل سنت دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ کروں گا اور جو بات صحیح طور پر سمجھ میں آگئی دوسروں کے آگئے بیان کر کر نیکی کی دعوت پھیلانے کے ثواب کا حقدار بنوں گا صلی صل اللہ تعالی علی محمد فیضان مدنی مذاکرہ مختلف سلسلوں کا نام ہے جس میں مختلف موضوعات پر مدنی گلدستوں کا سلسلہ ہوا کرتا ہے فیضان مدنی مذاکرہ میں سے نماز سیکھ لیجئے کا موضوع جاری ہے ہم مختصر نماز کا طریقہ بیان کرنے کے بعد نماز کے مدری گلدستوں کا سلسلہ ہے آج بھی انشاء اللہ سلسلہ ہوگا دس مدری گلدستوں میں ہم نے نماز کا عملی طریقہ تقسیم کیا ہے اس میں سے بعض مدری دستے آپ کو دکھا دیے گئے ہیں اور مزید مدری گلدستوں کا انشاءاللہ شاء آج سلسلہ ہوگا ہم رکو تک پہنچ چکے تھے قومہ بھی ہم کر چکے تھے سجدے سے آج کے مدری پھولوں کا بیان شروع ہوگا سجدے کے مدری پھول سماج پروائیے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا اختتام تقبیر سجدے میں کرنا سجدے میں جانے کے لیے سیدھی طرف زور دینا پہلے دونوں گٹھنے ایک ساتھ پھر ہاتھ پھر پیشانی رکھنا ہتھیلیاں زمین پر رکھ کر انگلیاں ملی ہوئی اور قبلہ رخ ہو رانے پیٹ سے کلائی زمین سے بازو کروٹوں سے جدا ہو اگر سخت میں ہو تو بازو کروٹوں سے ملانا ہے سجدے میں پیشانی اور ناک کی اٹھی جمانا کے زمین کی سختی محسوس ہو نظر ناک پر رکھنا پاؤں کی دسوں انگلیوں کا پیٹ قبلہ رخ زمین پر لگانا تین بار سبحان اور رب کہنا اسرائی مہنوں کا فرق سمٹ کر سجدہ کرنا بازو کروٹوں سے پیٹ رانوں سے ران پنڈلیوں سے پنڈلیاں زمین سے ملانا سجدے کے بعض بازی مطلب پھولوں میں یہ بھی ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا اختتام تکبیر سجدے میں کرنا سجدے میں جانے کے لیے تکبیر کہنا سنت ہے قومے سے تکبیر کی ابتدا اور سجدے میں اختتام یہ ہر تقبیر انتقال کے لیے سنت ہے سجدے میں جانے کے لیے سیدھی طرف زور دینا مستحب ہے پہلے دونوں گٹنے ایک ساتھ پھر ہاتھ پھر پیشانی رکھنا سجدے میں جائیں تو پہلے گٹھنے پھر ہاتھ پھر پیشانی رکھنا تینوں سنت ہے دونوں گٹھنے ایک ساتھ زمین پر رکھے آئیے اس کا مدنی گلدستہ ہیں سجدے میں جانا پہلے گھٹنے زمین پر رہیں گے اس کے بعد دونوں ہتھیلیاں اور اس کے بعد ناک اس کے بعد پیشانی اور سجدے سے اٹھیں گے تو اس کا الٹ کریں گے انہیں پہلے پیشانی پھر ناک پھر ہتھیلیاں اٹھا کر آپ بیٹھ جائیں گے ان دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ بولتے ہیں اور مستحب کے سجے میں جاتے ہوئے سیدھی طرف زور دینا ہے اور سجدے سے اٹھتے ہوئے الٹی طرف زور دینا اور پہلے ہاتھ نہیں رکھنے جبکہ مجبوری ہو تو الگ بات ہے اللہ او سڈے میں پیشانی زمین پر جم جانی چاہیے سڈے میں ناک کی نوک نہیں بلکہ ناک کی ہڈی زمین پر لگنی چاہیے اے اس طرح کی یہ ہڈی لگی ہوئی میری اب جمن ناک کی نوک لگی ہوئی نہ الگ بات ہے لیکن ہڈی لگنی ضروری ہے ناپ کی نوک کو دبائیں گے تو ہڈی لگ جائے گی اس طرح پیشانی زمین پر جمی بھی ہونی چاہیے اگر کارپیٹ نرم ہے یا کسی باغ کی ہریالی پر آپ سجدہ کر رہے ہیں یا کسی اسی طرح کی نرم چیز پر آپ سجدہ کر رہے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ پیشانی اتنی دبائیں اتنی دبائیں کہ اب دبائیں گے تو نہیں دبے گی اگر آپ نے ہنکی چھوڑ دی یا تب دبائی کے مزید دبانے کی گنجائش تھی تو سجدہ نہیں ہوگا جب سجدہ نہیں ہوگا تو نمارو نہیں ہوگی تو آپ اچھی طرح سجدے میں جانے کے بعد دونوں ہاتھ جو ان کے بیچ میں سر ہونا چاہیے اور ایک رانوں سے کھلے ہوئے ہوں کربتوں سے بازو جدا ہو البتہ امام کے ساتھ ستنے نماز پڑھ رہے ہیں دوسرے لوگ آپ کے آس پاس ہیں تیسری نمازی تو اس وقت بازو جو ہے اس طرح کروٹوں سے ملا لیں گے ورنہ کھلے رکھیں گے اسی طرح پاؤں کی دسوں انگلیاں مڑ جائیں اور اس کا پیٹ زمین سے لگایا اور ان انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے ناک کی ہڈی پر نظر ہونی چاہیے ہاتھ آپ کی انگلیاں بھی دال کے ساتھ ہوں اور قبلہ رخ ہوں اب کم از کم تین بار کہیے صبح صبح سبحان اگلہ صبح خیندی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اطیلیاں زمین پر رکھنا انگلیاں ملی ہو قبلہ رخ رکھنا سنت ہے رانی پیٹ سے کلائیاں زمین سے بازو کروٹوں سے جدا ہوں جب صف میں ہوں تو بازو جدا نہ کریں جب اکیلے ہیں تو یہ چیزیں سنت ہیں سجدے میں پیشانی جمنا ضروری ہے جمنے کے معنی یہ ہے کہ زمین کی سختی محسوس ہو اگر کسی نے اس طرح سجدہ کیا کہ پیشانی نہ جمی تو سجدہ نہ ہوگا اور اگر ناک کی ہڈی نہ جمی تو مکروئے تحریمی واجب الاعادہ ہوگی نظر ناک پر رکھنا مستحب ہے پاؤں کی دسوں انگلیوں کا پیٹ قبلہ رخ زمین پر لگانا سجدے میں ایک انگلی کا لگنا فرض پاؤں کی اکثر انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگنا واجب مثلاً تین تین ہر پیر کی دسوں کا پیٹ زمین پر لگنا سنت دسوں کا قبلہ رو ہونا بھی سنت ہے تین بار سرحان اور ابیل کہنا تعدیر ارکان واجب ہے کم از کم تین بار سرحان اور ابیل کہنا سنت ہے اسلامی بہنوں کا فرق سمٹ کر سچا کرنا بازو کروٹ سے پیٹ رانوں سے ران پنڈیوں سے پنڈیا زمین سے ملانا اور اسلامی بہنیں دونوں پاؤں سیدھی طرف نکالیں گی جبکہ یہ چار کام ان کے لیے جو بتائے گئے پہلے یہ سنت ہیں آئیے ان کا عملی طریقہ دیکھتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے پہلے گھٹنے رکھے پھر ہاتھ اور دونوں ہاتھ کے بیچ میں چہرہ رکھے اور دونوں پاؤں کی کیفیت یہ ہوگی کہ دسوں انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگانا ہوتا ہے مردوں کے سجدے میں لیکن اسائے بہنوں کے سجدے میں انگلیاں نہیں لگائے جائیں گی کیونکہ اسلامی بہن سمٹ کر سجا کرے گی اس کی دونوں کلائیاں زمین پر بچھی رہیں گی رانے پیٹ کے ساتھ مل جائیں گی اور بازو جو ہے وہ کروٹوں کے ساتھ مل جائیں گے تو عورت بالکل اسلامی بہن جو ہے بالکل سمٹ کر سجا کرے گی اب منی اللہ پر کہتے ہوئے سجے میں جائے گی اللہ پر کہہ کر میں جانا ہوتا ہے اللہ سجے میں اس نائے بینوں کی کیفیت یہ ہے کہ دونوں پاؤں سیدھی طرف نکال دیں اور دونوں ہاتھ کے بیچ میں چہرہ رکھے الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں جلسے کے مداری پھول تکبیر کہتے ہوئے جلسے میں جانا پہلے پیشانی پھر ناک پھر ہاتھ پھر گھٹنے اٹھانا سیدھا قدم کھڑا کر کر الٹا بچھا کر اس پر بیٹھنا سیدھے پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ ہونا دونوں ہاتھ رانوں پر رکھنا نظر گود پر رکھنا اللہ کہنا اس اسلائی مہینوں کا فرق دونوں پاؤں سیدھی جانب نکالنا الٹی سرین پر بیٹھنا سیدھا ہاتھ سیدھی اور الٹا ہاتھ الٹی ران پر رکھنا اس کی تفصیل بھی سن لیجئے تکبیر کہتے ہوئے جلسے میں جانا تکبیر کہتے ہوئے اختتام جو ہے وہ جلسے پر ہو یہ ہر تکبیر انتقال کے لیے سنت ہے جلسہ واجب ہے لازم ہے جب سجے سے اٹھے تو پہلے پیشانی پھر ناک پھر ہاتھ پھر گٹھنے اٹھانا چاروں سنت ہے بلا عذر چار دانوں چوکڑی مار کر بیٹھنا مکرو تنظیم سیدھے پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ ہونا یہ بھی سنت ہے دونوں ہاتھ رانوں پر رکھنا یہ بھی سنت ہے گود میں نظر ہو اللہ مغفر فلی کہنا مستحب ہے تعدل ارکان واجب ہے جلسے میں پیٹ سیدھی ہونے سے پہلے دوسرے سجدے میں چلا جانا مقروع تحریمی ہے سنت کے مطابق تکبیرات کہیں گے اور ٹھہر کر اللہ عملی کہیں گے تو تعدل ارکان کا واجب ادا ہو جائے گا پہلے مدری گلدستے کی طرف چلیں تاکہ ہم اس مدری پھول کو بھی سمجھ سکیں اب ادلا کہ گھر اٹھانا ہے پریشانی اٹھائیں گے سجا کرنے کے بعد جب اٹھیں گے سیدھے پاؤں کا پنجا اس طرح तरह کریں کہ اس کی انگلیاں شملہ رو رہے اور اُلٹا پاؤں بچھا کر اس پہ اطمینان سے بیٹھے دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے جلسے میں دونوں ہاتھ جو گٹنوں کے قریب رانوں پر رکھیں گے اور معتدل حالت میں ہوں گے نہ یوں نہ یوں نہ ایک دم یوں نہ یوں بلکہ گھٹنوں کے بعد اس طرح اصلی حالت میں رکھیں گے جلسے میں رضر گود میں ہونی چاہیے مستحب نہ بھی رکھی تو گناہ اور اس میں کم از کم ایک سبحان اللہ کہنے کی مقدار سیدھا بیٹھنا واجب ہے اگر فورم سجدے میں چلے گئے ترک واجب ہوگا جیسے بعض لوگ سیدھا نہیں بیٹھتے یعنی میں اس غلط انداز کا عملی طریقہ آپ کو بتاتا ہوں جیسے یہ سجدے سے اٹھے اللہ اتبر اللہ اتبر اس طرح ہم لوگ جلدی میں کرتے ہیں تو یہ غلط طریقہ واجب ترک ہوگا اور نماز مکر و تحرینی واجب اعادہ ہو جائے گی جلسے کے درمیان اگر چاہے تو مستحق یہ پڑھ لیں اللہ پھر تو جلسے میں جب اللہ عملی کہلیں گے تو خود بخود ایک سبحان اللہ کی مطلب بیٹھنا بھی ہو جائے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی عل محمد دیکھیے بعض سنتیں اور مستحبات ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے واجبات بھی پورے ہوتے ہیں یہ تصویر جو جلسے میں پڑی جائے گی اس کا فائدہ یہ ہوگا جو بالکل سنت کے مطابق جلسے میں آئے اور اس مستحب کو پورا کرے انشاء شاء اللہ رحمٰن اس کا واجب بھی ادا ہو جائے گا تو آپ نماز کا عمری طریقہ پورا سنتوں کے مطابق ہو تو انشاء شاء اللہ رحمٰن اس سے بہت سا فائدہ حاصل ہوگا اسلائی بہنوں کا فرق دونوں پاؤں سیدھی جانب نکالنا الٹی سرین پر بیٹھنا یہ دونوں کام ان کے لیے سنت ہے سیدھا ہاتھ سیدھی اور الٹا ہاتھ الٹی رانگ پر رکھنا کچھ بیچ میں رہیں گے آئیے اس کا مدانی گلدستہ دیکھتے ہیں اللہ اللہ پر کہہ کر جلسے میں بیٹھی ہیں اور دو سجدوں کے بیچ میں بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں جلسے میں بیٹھنے کی سائی بہنوں کی کیفیت یہ ہے کہ دونوں پاؤں سیدھی طرف نکال دیں اور الٹی سورین پر بیٹھیں اس بیٹھنے کی کیفیت کو تبر بولتے ہیں اور یہ دونوں رانوں کے بیچ میں ہکیلیاں رکھیں گی اور اس دوران اللہ پھرلی پڑھ لیں تو بہتر ہے یہ جلسہ ہو گیا الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد جلسہ ہے جلسے کے بعد دوسرا سجدہ ہوگا اور دوسری رکعت کے لیے اٹھنا ہوگا دوسری رکعت کے مدنی پھول تکبیر اسی انداز سے کہنا پنجوں کے بل گٹھنوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہونا الٹی طرف زور دیتے ہوئے کھڑے ہونا کا اخیرہ تک بقیہ نماز مکمل کرنا تکبیر کہتے ہوئے اس طرح آپ کھڑے ہوں گے کہ اختتام قیام پر ہو یہ ہر تکبیر انتقال کے لیے سنت ہے پنجوں کے بل گٹھنوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہونا یہ دونوں سنت ہے الٹی طرف زور دیکھ کر کھڑے ہونا یہ مستحب ہے کادہ اخیرہ تک بقیہ نماز مکمل کرنا اولازی بات ہے یہ اسی انداز سے کھڑا ہونا ہے اور اس کا طریقہ دیکھ لیجئے مزہ نہیں گلدستہ اب دوسری رقم کے لیے کھڑا ہونا ہے تو اس میں بھی زمین پر ہاتھ نہیں رکھیں گے پہلے پیشانی اٹھائیں گے پھر ناک اس کے بعد دونوں ہاتھ اور پھر گھٹنے اور الٹے پاؤں پر وزن دینا ہے زمین پر ہاتھ ٹیک کر نہیں اٹھیں گے اگر کوئی تکلیف وغیرہ نہ ہو تو اللہ دوسری حق میں سنا نہیں پڑھیں گے او بھی نہیں پڑھیں گے بلکہ بسم اللہ پڑھ کر تیرا پڑھیں گے اب جو سورت پڑھیں گے پہلے جو سورت پڑھی گی اس سے اتر تھی یعنی کہ نیچے کی طرف کی سورت پڑھیں گے بعد والی صورتیں اوپر والی نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم أحمد الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط والمستقيم صراط الذين أنقمت عليهم غير المغدوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الناس الناس الناس من في صدور الناس من <سلام> پہلے ہی کی طرح اب رو وغیرہ بجا لانے ہیں اللہ اتبا سبحان اللہ نبی سبحان نبی اللہ اللہ لمن حمد اللہم ربنا و الحمد اللہ اب کم از کم تین بار کہیے صبح ربدی سبحان صبح ربدیم سبحان صبح آگنا اب ادلا کرتے کر کہ سے سر اٹھانا پہلے پیشانی اٹھائیں گے پھر نا پھر دونوں ہاتھ اوبم اللہ پھر او اوب صبح آگلہ صبح خان سبحان ربی آگنا او او اچ قاعدے کے مدنی پھول جلسے کی طرح بیٹھنا الٹا پاؤں بچھا کر سیدھی سورین پر بیٹھنا سیدھا قدم کھڑا کر کر اس کی انگلیاں کی رخ رکھنا سیدھا ہاتھ سیدھی اور الٹا ہاتھ الٹی ران پر رکھنا انگلیاں نارمل اور گھٹنوں کے پاس رکھنا نظر گود پر رکھنا شہادت کا اشارہ کرنا لا سے پہلے چنگیاں اور پاس والی انگلی کو بند کرنا انگوٹھے اور بیچ کی انگلی کا ہلکا بنانا لا پر کلمے کی انگلی اٹھانا اللہ پر گرانا اور سب انگلیاں سیدھی کر دینا اسلامی بہنیں جلسے کی طرح دونوں پاؤں سیدھی جانب ان کا نکالنا الٹی سورین پر بیٹھنا سیدھا ہاتھ سیدھی اور الٹا ہاتھ الٹی ران پر رکھنا کادے کے مدنی پھلوں کی تفصیل الٹا پاؤں بچھا کر دونوں سورین اس پر رکھنا سیدھا قدم کھڑا رکھنا سیدھے پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ رکھنا سیدھا ہاتھ سیدھی ران پر اور الٹا ہاتھ الٹی راند پر رکھنا انگلیاں نارمل رکھنا اور گٹھنوں کے پاس ہونا یہ آٹھوں کام سنت ہے گود پر نظر رکھنا یہ مستحب ہے شہادت کا اشارہ کرنا لا سے پہلے چنگلیاں اور پاس والی کو بند کرنا انگوٹھے اور بیچ کی انگلی کا ہلکا بنانا لا پر کلے کی انگلی اٹھانا اللہ پر گرانا اور سب انگلیاں سیدھی کر دینا اتحجات پر اشارہ کرنا سنت ہے اس کا طریقہ چنگلیاں اور پاس والی انگلی کو بند کر لیجئے انگوٹھے اور بیچ والی کا ہلکا بنائیے لا پر انگلی اٹھائیے اس کو ادھر ادھر نہ ہلائیے اور اللہ پر گرا دیجیے یہ سب انگلیاں سیدھی دیں دو سے زائد رکعت والی نماز میں دوسری رکعت پر بیٹھنا واجب ہے تشہد کے بعد نوافل سنت غیر موقدہ کے قعدہ اولا میں درود شریف پڑھنا سنت ہے آئیے یہ کادے کا طریقہ کی انگلی کا طریقہ مدنی گلدستی کے ذریعے دیکھتے ہیں اب اگر چار رکعت فرض پڑھ رہے ہیں تو دو رکعتوں کے بعد کادائے اولہ کہلاتا ہے پہلا کادا یہ واجب ہے اس میں پوری اتحیات پڑھنی واجب ہے ایک حرف کی بھی کمی نہیں ہونی چاہیے یہ کادائے اولہ ہے اس میں پوری اتہیات پڑی جائے گی رحمت اللہ, السلام علینا عباد اللہ اب اشہد پڑھنا اس میں انگلی اٹھانے کے الفاظ اور طریقہ آپ دیکھ لیجیے اشحد ال کہنے کے فورن بعد آپ چھوٹی انگلی اور اس کے برابر والی انگلی کو ہتھیلی سے لگائیں گے اور انگوٹھا اور بیچ کی انگلی کا ہلکا بنائیں گے اور جب الا پر پہنچے گا تو گرا دیں گے تو ہی میں آپ کو عملی طریقہ اس کا بتاتا ہوں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشحد اشحدیات پوری کر لی اب چار رقت کی فر تو اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہونا زمین پر ہاتھ ایک دے گئے اللہ حکمر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیے اور حسب معمول ناپ کے نیچے ہاتھ باندھیے اور بسم اللہ سورہ فاتحہ دونوں رکعتوں میں پڑھ لیجئے اس کے بعد کی صورت نہ پڑھیے امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو اب سورہ فاتحہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے صرف چاروں رکعتوں میں قیام میں آپ قراءت نہیں کریں گے بلکہ چپ رہیں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی اللہ محمد قعدہ میں اسلائی بہنوں کا فرق جلسے کی طرح دونوں پاؤں سیدھی جانب نکالنا الٹی سرین پر بیٹھنا سیدھا ہاتھ سیدھی اور الٹا ہاتھ الٹی ران پر رکھنا جلسے کے اندر بھی جو کادے میں جو بیٹھنا ہے وہ جلسے ہی کی طرح بیٹھنا ہے اور جلسے کا عملی طریقہ ویسے آپ کو دکھایا جا چکا ہے کادہ اخیرہ کے مدر اخیرہ میں تحجیات کے بعد درود شریف پڑھنا پھر دعاف پڑھنا نماز کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد اتنی دیر تک بیٹھنا کہ پوری تشہد پڑھ لی جائے فرض ہے پورا کادہ اخیرہ سوتے میں گزر گیا بعد بیداری بقدر تشدد بیٹھنا فرض ہے لوگ اس سے غافل ہیں خصوصاً تراویح میں خصوصاً گرمیوں میں کادہ اخیرہ میں تشدد اچیات کے بعد درود شریف پڑھنا سنت یعنی سنت مدد ہے درود ابراہیم افضل درود شریف کے بعد دعا پڑھنا سنت ہے آئیے اس کا مزہ نہیں دیکھتے ہیں دو رکھوں کے سجدہ کرنے کے بعد جب اٹھیں گے سیدھے پاؤں کا پنجا اس طرح کھڑا کریں کہ اس کی انگلیاں قبلہ رو رہے اور الٹا پاؤں بچھا کر اس پہ اطمینان سے بیٹھے کادا اولا میں بھی اسی طرح بیٹھنا ہے قادہ اخیرہ بھی اسی طرح بیٹھنا ہے جلسے میں اور کادے میں نظر گود میں ہونی چاہیے مستحد نہ بھی رکھی تو گنا نہیں جلسے اور کادے میں دونوں ہاتھ جو گھٹنوں کے قریب درانوں پر رکھیں گے تو تین اور چار رکاتے پوری کرنے کے بعد جب بیٹھیں گے تو اب جو بیٹھیں گے وہ آخر میں تو کادہ کیا جائے گا اس میں اتحیات پڑھنے کے بعد درود ابراہیم بھی پڑھنا ہے اور کوئی سی معور دعا بھی پڑھنی ہے تو اتحیات آپ سماعت فرما چکے اب درود ابراہیم اور دعا پڑھتا ہوں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 اللہم رب جعلنی مقیمت صلاة ومن ذریتی ربنا وتصبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدی و للمؤمنین یوم یقوم الحساب صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد ہم نے قعدے کے بارے میں بھی سنا اور قعدہ اخیرہ کے مدنی پھول مدنی گلدستہ سن لیا اب ہم سلام پھیلنے کی طرف جا رہے ہیں اس کے مدنی پھول السلام علیکم ورحمت اللہ کہتے ہوئے سلام پھیرنا پہلے سیدھی پھر الٹی طرف سلام ہر طرف فرشتوں وغیرہ کی نیت کرنا پہلے سیدھے پھر الٹے کندھے کی طرف نگاہ کرنا السلام علیکم و رحمت اللہ کہتے ہوئے سلام پھیرنا کستن یعنی جان بوجھ کر کوئی ایسا کام کرنا کہ جو نماز سے باہر کر دے سلام کے علاوہ کوئی فیل کستن یعنی جان بوجھ کر پایا گیا تو نماز واجب الادا ہوگی سلام کے ساتھ ہی نماز مکمل کرنی ہے دونوں طرف سلام پھیرتے ہوئے لفظ دونوں بار واجب ان الفاظ کے ساتھ دو بار سلام پھیرنا سنت ہے السلام علیکم و اللہ پہلے سیدھی طرف پھر الٹی طرف منہ پھیرنا یہ دونوں سنت ہے منفرد صرف فرشتوں ہی کی نیت کرے مختدی جو پیچھے امام کے ہیں ہر طرف کے سلام میں اس طرف والے مقتدی یعنی اپنے ساتھ والے پڑوسیوں کی اور ملائکہ یعنی فرشتوں کی نیت کرے جس طرف امام ہو اس طرف سلام میں امام کی بھی نیت کرے یعنی اگر امام صاحب اس طرف ہے تو یہاں سلام پھیریں گے تو امام کی بھی نیت کریں امام صاحب اس طرف ہیں تو سلام پھیرتے وقت اسی طرح کیا جائے امام کی ٹھیک سیٹ میں ہو تو دونوں سلاموں میں امام کی بھی نیت کرے پہلے سیدھے پھر الٹے کندے کی طرف نگاہ کرنا یہ دونوں مستحب ہیں آئیے اس کا مگر گلدستہ دیکھتے ہیں سلام کریں گے پہلے سیدھی طرف سلام پھیریں گے پھر الٹی طرف اور سلام میں یہ نیت کریں گے کہ یعنی کہ اگر با جماعت ہیں تو سیدھی طرف کے مقتدیوں کی نیت کریں گے اور جس طرف امام ہوگا اس طرف کے امام کی بھی سلام کی نیت کریں گے اسی طرح الٹی طرف بھی نیت کریں گے جو نمازی ہیں ان کی اور امام اگر الٹی طرف ہے تو اس کی بھی نیت کریں گے اگر اکیلے پڑھ رہے تو اب مفتیوں کی نیت کی حاجت نہیں ہے بلکہ دونوں طرف سلام پھر فرشتوں کی نیت کریں گے السلام ادئی کم اللہ السلام عدئی کم علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مدانی چینلین مدانی مرکز فیضان مدینہ کے حاظرین آپ نے صفوں کی درستی کے مدنی پھول آپ نے دیکھے پھر آپ نے نماز کا مختصر طریقہ دیکھا اور مدانی گلدستوں کی صورت میں کچھ اپنے تفصیل کے ساتھ دو سلسلوں کے اندر آپ کو نماز کا عملی طریقہ دکھایا جس میں اسلامی بھائیوں کے ساتھ ساتھ اسلائی بہنوں میں جو جو فرق جس جس مقام پر پائے جاتے ہیں اس کا مدنی گلدستہ بھی آپ کو دکھایا گیا انشاء شاء اللہ رحمان مزید سلسلے کے ساتھ ہم آئیں گے آخر میں ایک نارا لگائیں گے فیضان مدنی مذاکرہ صلی اللہ تعالی علی محمد